ارز کی ربش روش لی صدری اے میرے پروردگار میرے سینے کو کھول دے ربش روش لیے اے پروردگار میرے سینے کو کھول دے سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا اور تبلیغ دین میرے لیے انتہائی آسان کر دے اور کسی قسم کی رکاوٹیں اور ہر قسم کی تکالیف سے میں محفوظ رہوں اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے اس کے لیے عبادت کرنا اور گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے اے پروردگار اسلام کے لیے ہمارے سینے کو بھی کھول دے ہمیں عبادتوں کی لذتیں عطا فرما گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے ہمیں گناہوں سے گھن اور نفرت دے دے وَيَسِّرْ لی امری یہ اشراح لی صدری کی تفسیر ہے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے واشل اقدت مل لسانی اور میری زبان کی گرے کھول دے فرعون نے آپ کی خدمت کی ہے اور پرورش کی ہے تیس سال آپ کے محل میں رہے ہیں تو جب آپ چھوٹے تھے اور فرعون کی گود میں بیٹھے تھے تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا گو کہ آپ جیسے کوئی مدنی مننہ ہو کوئی بچہ ہے تو اس کے تھپڑ میں زور نہیں ہوتا لیکن یہ تھپڑ نبوت کا تھا تو فرون چیخنے چلانے لگا اور کہا مجھے بہت زور سے مارا ہے تو فرون کی بیوی حضرت آسیہ جو بعد میں ایمان لے آئی انہوں نے فرون سے کہا کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں اتنے نازک ہیں ارے بچے کے تھپڑ میں کیا ہوتا ہے یہ کہنے لگا نہیں یہ بچے کا تھپڑ نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو مجھے ہلاک کرے گا کیونکہ اس کے تھپڑ میں وہ زور ہے کہ میرا پورا جسم درد سے بلبلا رہا ہے بی بی آسیا نے کہا کہ آپ ایسا کریں بچہ آگ میں اور سرخ یا میں یا پھول میں یا کھجور میں کوئی فرق نہیں کر سکتا تو اس نے کہا دیکھو ایک طرف آگ رکھو دوسری طرف سرخ یا قوت رکھو ایک روایت میں کہ پھول رکھو دیکھو بچہ کس طرف جاتا ہے تو بچے کی فطرت یہ ہے کہ آگ کی روشنی اور چمک کی وجہ سے بچہ آگ کی طرف جاتا ہے بوسا علیہ نبی والی سلاط و اسلام سرخ یا قوت کی طرف یا پھول کی طرف جو بھی تھا اس کی طرف جانے لگے اور آپ آگ کی طرف نہ گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بچپن میں بھی وہ شعور دیتا ہے کہ دنیا کی ساری عقلیں اگر جمع ہو جائیں تو نبی کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو حضرت جبریل امین آئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اور آپ کے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر وہ انگارہ آپ کی زبان رکھ دیا جس سے آپ کی زبان جل گئی اب آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی لیکن یہ لکنت ایسی نہ تھی کہ جو ایپ کی صورت اختیار کرے لوگوں کو اتنی زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی لیکن آپ کو بولنے میں ضرور دقت محسوس ہوتی تو آپ نے عرض کیے پروردگار میری زبان کی گرے کھول دے وہ فسرین فرماتے ہیں کہ جو اس کے پڑھنے کا عادی ہوگا اللہ تعالی کرم فرمائے گا اور اس کی زبان کی گرے کھول دی جائے گی یف قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ شروع میں لگا لیں رب ربش راحلی سدری سے لے کر یف کہو تک ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے انشاء اللہ اسلام پر چلنا بھی آسان ہوگا شرح صدر بھی ہو جائے گا اس میں ویس سے لی امری سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے اور زبان کی لغزشوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہماری زبان میں تاثیر بھی ہوگی کہ یف کہو کہ وہ میری بات کو سمجھ لیں تو لوگوں کی سمجھ میں ہماری باتیں بھی انشاءاللہ آ جائیں گی وَجْعَلْ میرے گھر میں سے ایک وزیر یعنی میرا ایک مددگار مقرر کر دے ہارون آخی یعنی میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے اشد بھی اس ہارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے یعنی میں اور حضرت ہارون دونوں مل کر تبلیغ کریں اور حضرت ہارون میرا ساتھ دیں وہ اشریک امری اور حضرت ہارون کو میرے معاملات میں شریک کر دے کئی نصب بحا تاکہ ہم تیری خوب تسبی بیان کریں وہ نرد گورہ کا کثیر عن اور تاکہ ہم تجھے خوب یاد کریں کا کتبنا بسیرا بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے امی علیہ و سلاد وسلام بڑے عالیشان مقام پر فائز ہیں اور جو جس قدر اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے اتنا ہی اسے اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوتی ہے تو ہر وقت اللہ کے نیک بندے اسی تصور میں گم ہوتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ تصور بڑا پیارا ہے اگر آج ہمیں کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم سیدھا بیٹھتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو اسے ناپسند ہو اور اگر کوئی مہم اچھا کام کر رہے اور کوئی دیکھ رہا ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ فلا شخص ہمیں دیکھ رہا ہے اگر یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کبھی وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہم نیکی کر کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہمارے لیے یہی کافی ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں کسی اور کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے یہی وہ تصور ہے جو ہر ختم قادریہ کے بعد اللہ کے مبارک ناموں کا ورد ہوتا ہے اور پھر یہ تصور دیا جاتا ہے اور سب مل کے پڑھتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے بڑا روحانی منظر ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ ضرور شریک ہوں ہر ہفتے کو ڈھائی بجے شہزاد اللہ جیل چورنگی کے پاس خواتین کے لیے اور ہر اتوار کو اصر کی نماز کے بعد مرد حضرات کے لیے باہر شریعت مسجد میں ختم قادری شریف ہوتا ہے ان نق کند بنا بصیرہ بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے قولا فرمایا قد سو یا موسا اے موسا علیہ السلام جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دیا گیا قد من علئی کا مر رتن اخرا اور بے شک اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر ایک اور احسان کیا اوشی نا الا امک مایوشا جب ہم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات خوب ڈالی فی کہ اس بچے کو تابوت میں صندوق میں ڈال دو جب حضرت موسا علیہ سلام پیدا ہوئے تو وہ بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا بچے قتل کیے جا رہے تھے موسا علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو دو سپاہی آپ کے گھر پر موجود تھے باہر اور اندر آنے والی جو دائی تھی اس نے قتل کے ارادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور باہر لے جا کر فوجیوں کو دینے کے لیے جانے لگی تو اس نے حضرت موسا علیہ السلام کی آنکھوں کو دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو یہ موجہ عطا فرمایا اور آپ پر یہ کرم تھا اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آپ کی آنکھوں کو کوئی دیکھ لے تو وہ آپ کے خلاف کوئی برا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا تھا اسی لیے فرعون اس قدر آپ کا دشمن ہونے کے باوجود بنی اسرائیلیوں پر اس نے اتنا ظلم کیا لیکن وہ موسا علیہ السلام کے خلاف کوئی قدم فرون نہ اٹھا سکا تو جب اس دائی نے آپ کی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کتنا پیارا بچہ ہے فرون تو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا اس نے گھر میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا اس دائی نے اس بچے کو ذبا کر دیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ کر جا کر باہر سپاہیوں کو دکھایا اور کہا بچے کو میں نے قتل کر دیا سپاہی اس دائی پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے تو وہ چلے گئے اور اس طرح حضرت موسہر سلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تین مہینے تک حضرت موسا علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے اللہ کی قدرت نہ آپ حرکت کرتے تھے نہ آواز نکالتے تھے تین مہینے کے اندر اور تین مہینے میں آپ کا قد اس قدر اسپیڈ سے بڑھا کہ تین مہینے کے بعد اگر کوئی آپ کو دیکھے تو ایسا لگے ایک سال اور تین مہینے کا بچہ ہے تو ایک سال سے آپ بڑے محسوس ہوتے تھے اور چونکہ فروم نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کیا جائے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو پھر جب بہت ہی زیادہ بچوں میں کمی واقع ہو گئی اور اب جب وہ کئی سالوں سے بچوں کو قتل کر رہا ہے تو جوان ختم ہونے لگے اور بنی اسرائیل سے وہ محنت مزدوری کا کام لیتے تھے تو فرونیوں نے فرون سے کہا کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہے ہم محنت مزدوری کس سے لیں تو پھر نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں ایک سال بچوں کو قتل کریں کہ ایک سال زندہ چھوڑیں تو جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا اس میں حضرت موسا علیہ السلام پیدا ہوئے موسا علیہ السلام تین مہینے میں اتنے بڑے ہو گئے کہ ایک سال اور تین مہینے کے محسوس ہوں تو کوئی دیکھ کر یہی سمجھے کہ یہ اس سال پیدا ہوئے ہیں جب بچوں کے قتل کرنے کا سال نہ تھا حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات یا تو ڈائریکٹ ڈالی گئی اور بعض ببصرین فرماتے ہیں خواب کے اندر آپ کو سمجھایا گیا کہ جب آپ کو خواب محسوس ہو تو ایک صندوق میں لکڑی کے تابوت میں بچے کو رکھ دینا اس مقصد کے لیے آپ نے ایک تابوت تیار کر رکھا تھا ایک لکڑی کا صندوق جس کے اندر جو درارے ہوتی ہیں لکڑی کے اندر ان دراروں پر آپ نے روگن قید یہ وہ روگن ہے کہ جو کشتی پر لگایا جاتا ہے کیوں کشتی بھی لکڑی کی ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آتا تو وہ تیل وہ روگن سے آپ نے اس کی دراریں بند کروائی اور اس تابوت کے اندر آپ نے روئی بچھائی اور اس میں سانس لینے کے لیے جگہ چھوڑی لیکن اس انداز میں کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے ہم نے آپ کی والدہ کی دل میں یہ بات ڈالی تابوت میں صندوق میں موسا علیہ السلام کو ڈال دو فی فل یمنی پھر اس صندوق کو اس لکڑی کے تابوت کو دریائے نیل میں ڈال دو فل یو پھر یہ دریائے نیل تابوت کو ساحل پر ڈال دے گا یا خود ہوں ادو لی ادو اس تابوت کو وہ لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسا علیہ السلام کے بھی دشمن ہے اللہ کی شان کہ موسا علیہ السلام کی پرورش دشمن کے گھر میں فرمائی فرعون اپنے محل میں شیر کے لیے نکلا حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے خدام تھے فرون کو حضرت بی بی آسیہ نے دکھایا کہا دیکھیں ایک نہر جو دریائے نیل سے فرون کے محل کی طرف آتی تھی اور فرعون کے محل کی سیڑھیوں سے وہ پانی ٹکراتا تھا کہ دیکھیں ہماری طرف ایک تابوت آ رہا ہے ایک صندوق آ رہا ہے پھر فورا خود بھگائے گئے خودام گئے اور خادیموں نے جا کر جو تابوت اٹھایا جیسے ہی اس کو کھولا گیا اللہ کی شان ہے کہ آپ بڑے مزے سے وہاں لیٹے تھے اور جیسے بچے انگوٹھا چوستے اس طرح آپ چوس رہے تھے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بے اولاد تھی کیونکہ فرعون میں یہ صلاحیت نہ تھی تو جو عورت شادی شدہ ہو اور بے اولاد ہو اس میں اولاد کی بہت تڑپ ہوتی ہے تو آپ نے فوراً حضرت موسا علیہ السلام کو لے کر چومنا شروع کر دیا تو فران کہنے لگا اس کو پھینک دو پھینک دو یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو تو بی بی آسیہ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا آپ نے خواب دیکھ لیا اپنے ذہن پر سوار کر لیا اگر مصر کا بچہ کوئی ہوتا ہو بنی اسرائیل کا ہوتا تو ہزاروں لاکھوں فوجی اس پر آپ نے تعینات کیے ہوئے ہیں آپ کے جاسوس ہیں مخبر ہیں تو یہ اطلاع ہمیں نہ آ جاتی اور پھر دریائے نیل کی نہر سے آ رہا ہے نہ جانے کس نے تابوت میں کہاں سے ڈالا ہوگا پھر دیکھے تو صحیح ایک سال سے بڑا محسوس ہوتا ہے تو فروغ نے جیسے ہی حضرت موسا علیہ السلام کو دیکھا وہ دیکھتے ہی آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں ڈال دی وہ نبی ہونے کے اعتبار سے نہیں بلکہ جیسے بعض بچوں پر ہمارا دل آ جاتا ہے بچے ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں وہ القئی تو علئی کا محبت میں اپنی طرف سے ڈال دی ولی تسنا اللہ آئینی تاکہ آپ کی پرورش کی جائے ہماری نگرانی میں یعنی فرون کے گھر میں دشمن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے موسا علیہ السلام کو پہنچا دیا اور دشمن آپ کو کوئی ذر نہ پہنچا سکا بلکہ آپ کی اس نے اس طرح پرورش کی کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ موسا علیہ السلام فروم کے بیٹے ہیں اور لوگ بڑی عزت کرتے موسا علیہ السلام کی از تمشی اختو کا اب موسا علیہ السلام رو رہے ہیں جیسے بچے روتے ہیں دودھ کے لیے اور فرون اپنی گود میں چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے جس کے یہاں بچے نہ ہو انہیں بچہ ہاتھ میں لینے کا بھی وقت تجربہ نہیں ہوتا تو فرون تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا تو کبھی ہاتھ میں بچہ لیا ہو تو اسے سمجھو تو یہ بڑا پریشان ہوتا کبھی دائیں طرف کرتا کبھی مائیں طرف کرتا اور اس نے حکم دیا کہ بھئی دودھ پلانے والی عورتوں کو ڈھونڈا جائے تو چاروں طرف ایک ہنگامہ تھا عورتیں لائی جا رہی تھیں موسا علیہ صلاح والسلام کسی عورت کے قریب آپ نہ جاتے بلکہ زور زور سے روتے حضرت موسا علیہ صلاحت والسلام کی ایک بہن ہے جن کا نام مریم ہے یہ وہ مریم نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسا علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے از تمشی اختو کا یاد کرو جب آپ کی بہن چلی جب یہ خبر آئی کہ موسا علیہ السلام والا صندوق یہ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے اور دائیاں جمع کی جا رہی ہیں تو حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ نے مریم کو بھیجا جاؤ دیکھو اور وہاں جا کر دیکھو کیا ہو رہا ہے فتح پس موسا علیہ السلام کی بہن وہ کہنے لگی حل عدالحکم اعلی مئی یکولو کیا میں آپ کو ایسی عورت کی خبر نہ دوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکے گی اور اس بچے کی کفالت وہ کر سکے گی تو فرون نے کہا ضرور اب آپ کی بہن آئیں اور والدہ کو لے کر چلیں جب مشہو وسلام کی والدہ نے محل میں قدم رکھا تو موسا علیہ السلام نے رونا بند کر دیا اور جیسے کہ آپ نے سینے سے لگایا تو آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کیا فرآن چونکہ شک میں مبتلا تھا تو یہ اچھل پڑا اور کہنے لگا تو اس کی کون ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک ایسا جواب ڈالا جس سے فروغ کا شک جاتا رہا انہوں نے کہا کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے تو وہ کسی ایسی عورت کے قریب نہیں جاتے جو صفائی کا خیال نہیں کرتی میں روزانہ غسل کرتی ہوں اور روزانہ کپڑے میں تبدیل کرتی ہوں اور میں پاک رہنے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ جواب جب سنا تو پھر نے خیال کیا کہ شاید یہی وجہ ہوگی اور زیادہ خوش ہو گیا کہ مجھے اتنا نفیس بچہ مل گیا پھر اللہ تعالی کی شان پھر نے کہا کہ آپ اپنے گھر لے جائیں اس بچے کو اور دو سال تک دودھ پلائیں اور روزانہ ایک سونے کی اشرفی ہم آپ کو بھی بھیجوائیں گے اس کے معاوضے میں اللہ تبارک و تعالی کی شان دیکھیں کہ موسا علیہ سلاۃ وسلام آپ کی والدہ کو واپس بھی مل گئے اور موسا علیہ سلاط وسلام کی پرورش کے لیے روزانہ ایک سونے کی اشرفی بھی فرون کی طرف سے دی جاتی اور کا پھر ہم نے آپ کو لوٹا دیا انا امی کا آپ کی ماں کی طرف کئی تقررہ آئین تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رکھے والن اور وہ غم نہ کرے وہ قتل کا نفسن اے موسا آپ نے ایک جان کو قتل کیا اس کا واقعہ مکمل سر قصص میں ہے وقت تصاف یہ کہ موسا علیہ السلاۃ وسلام جب تیس سال کے ہو گئے تو آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا چپ کے آپ دوپہر کے وقت تبلیغ دین کے لیے نکلتے جب سخت گرمی ہوتی اور لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تو کوئی اکا دکا مل جاتا تو آپ اسے دین کی باتیں سمجھاتے آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی مسلمان ہے اس پر ایک فیرونی ظلم کر رہا ہے اور اسے مار رہا ہے اور اس بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ علیہ سلاد والسلام نے جا کر اس کافر فرونی کو سمجھایا اور کہا کہ اس غریب پر تم ظلم کیوں کر رہے ہو تو اس نے حضرت موسا علیہ السلام کی کی اور بیسا علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اور زیادہ مارنے لگا اس مسلمان کو تو موسا علیہ اللہ سلام نے ایک گھوسا اسے رسید کر دیا تو آپ نے ایک مکہ مارا مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے لیکن آپ کی توجہ نہ رہی کہ آپ پر اللہ تعالی نے نبوبت کی طاقت عطا فرمائی ہے جب آپ نے اپنی قوت کے ساتھ مکہ رسید کیا تو وہ ایک ہی مکے میں وہ مر گیا تو یہ کافر تھا اور ایسے کافر کا قتل جائز تھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قتل کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے مکہ مارا تھا اور مکے سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے تو فرمایا کہ وہ آپ نے جب قتل کر دیا تو اب فرونی آپ کو قتل کرنے کے لیے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے من الغم تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی کا فطون اور ہم نے خوب آپ کی آزمائش فرمائی ہر آزمائش میں آپ پورے اترے فلا بستی اہلی مدین پھر آپ کئی سال یعنی دس سال اہل مدین میں رہے جیتا الا قدری یا موسا پھر آپ ایک آئے ہوئے وعدے سے مراد حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کا چالیس سال کی عمر میں کوہ تور پر حاضر ہونا ہے اور وہی کا حصول ہے یہ وہ عمر ہے کہ عام طور پر انبیاء علیم و سلاۃ والسلام پر اسی سن میں نازل ہوتی ہے اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے چن لیا آپ کو نبی بنایا آپ کو رسول بنایا آپ میرے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے یقیناً دین کی خدمت کے لیے اللہ جسے منتخب کر لے یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے رب العالمین ان انبیاء کے سطح میں ہمیں بھی امر و معروف عن المنکر کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لے اظہب انت و افوکا بھی آپ اور آپ کے بھائی میری نشانیاں لے کر جائیں ولا فی ذکری اور میرے ذکر میں سستی نہ کریں اسی طرح استقامت سے ذکر کرتے رہیں یہاں پر محتصرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ کہ جب آپ جائیں گے تو حالات بڑے مشکل ہوں گے ان مشکل حالات میں پریشان ہو کر بھی آپ میرے ذکر سے غافل نہ ہوں بلکہ کیسے بھی حالات ہوں ہر وقت اطمینان کے ساتھ میرا ذکر کرتے رہیں از خبا علا فرآن تغوں جائیے فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا ہے فرعون کی عمر چار سو برس ہوئی اس میں سے تین سو بیس برس تک اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی یہاں تک کہ کبھی یہ بیمار بھی نہ ہوا حضرت موسا علیہ سلاۃسلام کی نبوت کا انکار کیا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس نے بنی اسرائیلیوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا بڑا ہی ظالم و شفاق تھا ان نحو تغ بے شک وہ سرکش ہو گیا فقولا پس آپ دونوں کہیے لہو فرعون سے قل نرمی والی بات کہیں نرمی سے تبلیغ فرمائیے قربان جائیے وہ فرعون جو ظالم کافر خدائی کا دعوی کرنے والا سرکش لیکن اس کے پاس بھی جب موسا علیہ السلام کو بھیجا گیا تو فرما اے موسا اے ہارون آپ دونوں جائیے اور اسے نرمی کے ساتھ تبلیغ فرمائیے ایک بادشاہ حضرت ہارون رشید علیہ رحمان ان کی خدمت میں ایک عالم آئے اور انہیں نصیحت کرنے لگے اور ذرا ان کا انداز بڑا جلالی تھا اور بڑے سخت انداز میں نصیحت کی حضرت ہارون رشید نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہتر کو مجھ سے بتر کے پاس بھیجا موسا علیہ السلام آپ سے بہتر ہیں فرون مجھ سے بدتر ہے اللہ تعالی نے آپ سے بہتر کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے بدتر فرون کے پاس بھیجا تو فرمایا اس سے نرمی کے ساتھ نصیحت کرنا تو آپ مجھے اتنا غصے میں نصیحت کیوں کر رہے ہیں تو یہ واقعی بات درست ہے کہ نصیحت کا انداز بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر بار بار نصیحت کی جائے اور ہر وقت انداز میٹھا اور پیارا ہو تو کتنا بھی پتھر دل ہو اگر وہ بات نہ مانے تب بھی اس کا دل ضرور تسلیم کر لے گا کہ اس کی بات بالکل صحیح ہے لیکن اس کے لیے یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ضبط کرنا ہوگا ایک دفعہ نصیحت کی اس نے انکار کر دیا دوسری دفعہ اسی طرح نصیحت کریں جس طرح پہلی دفعہ کی ہے بغیر چہرے پر بل لائے غصہ کیے بغیر بڑے آرام سے سمجھائیں کہ دیکھیں اب یہ کر رہے ہیں نقصان ہے وہ گالیاں دے رہا ہے غصہ کر رہا ہے بھگا رہا ہے پھر بھی ناراض ہوئے بغیر پھر آ جائے اس طرح اگر بارہ پندرہ مرتبہ ایسا عمل کیا جائے وقفے وقفے سے تو فرمایا کہ ڈھیٹ سے ڈھیٹ دل بھی جو ہے وہ سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لا یتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا اللہ کے خوف سے ڈر جائے کال رب دونوں نے عرض کی ہے ہمارے رب انا نخوا فو ان یف روتا بے شک ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہاں پر ظلم نہ کرے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ ہم پر ظلم کرے گا النا ہم پر او این تو یا وہ سرکشی کرے گا اول اللہ تخوفا فرمایا تم دونوں خوف نہ کرو انسم ارا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میری مدد تمہارے ساتھ ہے میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس کے پاس جاؤ فکولا اور تم دونوں اس سے کہو انا رسولا ربی کا بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل پس اے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ظلم چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دے تاکہ ہم مصر سے لے کر انہیں شام جائیں وَلَا تُعَذِّبْهُمْ اور تو بنی اسرائیل پر ظلم نہ کر قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَتٍ مِرْرَبِّكَا پیشت ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں وہ سلام و اعلی من تبال ہدا اور سلامتی ہے اس پر کہ جو پیروی کرے انا قد اولی بے شک ہماری طرف یہ وہی کی گئی انزاب علا من کزا بے شک آزاب اس پر ہوگا جس نے جھٹلایا وہ اور سرکشی کی منہ پھیر لیا خولا فمر رب کما یا موسا فران کہنے لگا اے موسا تم دونوں کا رب کون ہے خولا فرمایا رب نل آگا کل شیر خلق ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق شکل اتا فرمائی تمام جانوروں کی شکلیں اتنی پیاری ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا ڈیزائنر شیر کی یا دیگر جانوروں کی یا انسان کی کوئی ایسی شکل نہیں بنا سکتا جو ان کی تخلیق اور ان کی موجودہ شکل سے بہتر ہو جو بھی شکل بنائے گا تو آخر یہی کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شکل پر پیدا کیا وہی سب سے خوبصورت ہے آنکھ دیکھتی ہے آتا کل شہین خل قہو کے یہ بھی مانا ہے جس چیز کی جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی آنکھ دیکھتی ہے تو دیکھنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھی سب اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو عطا فرمائی اسی طرح تمام آزا کا معاملہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں بھی دیں اور ان چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا جانور پرندے پیدا ہوتے ہی اپنی ضروری باتوں کو جانتے ہیں چھوٹے بچے کو دیکھیں وہ پیدا ہوتا ہے یہ بتائیے اسے یہ کس نے سمجھ دی ہے کہ جب بھوک لگے تو رونا ہے بچہ بولتا نہیں لیکن بھوک کی وجہ سے روتا ہے پھر رونے میں بھی اس کی مختلف کوالٹیز ہیں ماں سمجھتی ہے کہ اب رونا بھوک کی وجہ سے ہے یا اب رونا سونے کی وجہ سے ہے کہ نیند آ رہی ہے اور باغ رونے کی آواز ایسی ہے جس سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو گرمی ہو رہی باغ رونے کی آواز کا اسٹائل ایسا ہے جس سے ماں سمجھتی ہے جسے سردی ہو رہی تو یہ بچے کو اتنے اسٹائل کس نے سکھا دی ہے وہ کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں پڑھنے تو نہیں گیا اس طرح بچہ جس قدر بڑا ہوتا جاتا ہے جو اس کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے اولا بولا فما بال قرون پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بت پرستی کی جیسے قوم نوح ہے قوم سمود ہے قوم آد ہے یہ کیا بت پرستی کی وجہ سے اللہ کے ازام میں ہیں جب انہوں نے ایسا کیا تو میں بھی کرتا ہوں تو کیا حرض ہے عند ربی فی کتاب ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لوہے محفوظ میں ہے ان کے نام عامہ لکھ دیے گئے ہیں اور وہ قبر میں اور آخرت میں اس کے مطابق سزا پائیں گے لا یدل ربی ولا یدسا میرا رب نہ بہک سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے وہ ہر شخص کے معاملات کو خوب جانتا ہے اللہ جال محدن میرا وہ رب ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا بچھونے سے مرادی ہے کہ اس پر رہنا اس پر چلنا اس پر مکان بنانا اس پر نہرے کھودنا آسان ہے زمین پر انسانی زندگی کی تمام ضروریات اللہ تعالی نے عطا فرمائی و سلق الحکم فی اور تمہارے لیے اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے اگر چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہوتے تو تم ایک ہی جگہ رہ کر مر جاتے پہاڑ بھی ہیں تو پہاڑوں میں راستے ہیں غار ہیں کہیں پہاڑ ہیں کہیں دریا ہیں کہیں جنگلات ہیں وہ ان ذنا مینت سمائی ان اور آسمان سے پانی کو نازل کیا اب مینت سماعی ماں ان پر حضرت موسا علیہ السلام کا کلام مکمل ہوا اب اس کے بعد اللہ تبارک کا تعالی اس نعمت کا ذکر فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالی نے انسانوں کو عطا فرمائی اشاد فرمایا فعق رجنا بس ہم نے نکالا بیہی اس پانی کے ذریعے از واجم میں مختلف قسم کی پیداوار اور ہر پیداوار کے جوڑے پانی ایک ہے زمین ایک ہے کھاد ایک ہے ہوا ایک ہے سورج ایک ہے دھوپ ایک ہے موسم ایک ہے مگر کسی پھل کا ذائقہ الگ کسی پھول کا رنگ الگ جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسا انہیں بنایا جتنی اچھی کھاد ہو جتنا اچھا پانی ہو جتنا اچھا موسم ہو اللہ چاہے تو پوری فصل تباہ ہو جائے اور کیسے ہی خراب حالات ہوں اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے بچا لے کلو کھاؤ ورعو آؤ اور اپنے جانوروں کو کھلاؤ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں جو انسان کھا کر بچا لیتا ہے جو انسان کے لیے فالتو ہے مثلا گندم نکالی جاتی ہے تو گندم کا وہ پودا جو سوکھ گیا اور گندم کے اوپر جو چھلکا ہے وہ ساری چیزیں جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں تو یہ بھی چیزیں ضائع نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہی وہ جانور کھاتے اور جو فالتو چیز ہے اسے پھینکنا پڑتا تو نقصان ہوتا تو ہم جو کھاتے ہیں جانور وہ نہیں کھاتے اور جو جانور کھاتے ہیں وہ ہم نہیں کھاتے تو جو ہمارے لیے فالتو چیز ہے وہ جانوروں کے لیے بڑی کارآمد ہے ان ن پی ظال بے شک ان تمام باتوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھا